مکتوب نمبر دو یہ مکتوب حضرت امیر علیہ السلام نے فتح بسرا کے بعد اہل کوفہ کی طرف ارسال فرمایا اپنے اس مکتوب میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہتر سے بہتر وہ اجر دے جو اطاعت شار اور اپنی نعمت پر شکر گزاروں کو وہ دیتا ہے تم نے ہماری آواز سنی اور اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے اور تمہیں پکارا گیا تو تم لبے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے